الحمد والسلام على اللہ متن اور شخص کے اندر آخری متن ہے کو جی الرحمہ فرماتے ہیں کہ انسانوں کے پیغام یہ افضل ہے فرشتوں کے پیمانبر سے اب فرشتوں کے پاربر کن کو کہا گیا اللہ تبارک و تعالیٰ وآلہ وآلہ جب حکم صدر کرواتے ہیں تو بعض فرشتوں کو حکم دیتے ہیں وہ فرشتے جا کر دوسرے فرشتوں کو بتاتے ہیں تو اس اعتبار سے ان فرشتوں کو کو جو دوسروں کو جا کر پیغام دیتے ہیں ان کو پیغمبر کہا ہے ٹھیک ہے جی جو انسانوں کا پیغمبر ہے اللہ نے جس کو انسانوں کی طرف مقبوض کیا ہے وہ پیغمبر فرشتوں کے پیغمبر سے افضل ہے ایک بار پھر اور فرشتوں کا جو پیغمبر ہیں فرشتوں میں سے جو پیغمبر فرشتے ہیں وہ افضل ہیں عام آن انسانوں سے کس سے عام آن انسانوں سے امریات فر... نہیں بلکہ عام آن انسانوں سے فرشتوں کے پیغمبر افضل ہیں اور عام فرشتوں سے عام آن انسان افضل ہیں تین باتیں ہیں یہاں پر نمبر ایک انسانوں کے پیغمبر افضل ہیں فرشتوں کے پیغمبر سے ایک مسئلہ یہ ہے دوسرا فرشتوں کے پیغمبر افضل ہیں عام انسانوں سے تیسری بات عام انسان افضل ہیں عام فرشتوں سے ٹھیک اب مادری ہی کہتے ہیں کہ اما تفریح رسول الملا علی اعلیٰ البشر قبل یہ جماعت کہ جو عام انسان ہیں ان سے جو پیغمبر فرشتے ہیں وہ افسر کے اس میں ایک تو اجماع ہے اور دوسری بات جی کہ یہ بدی ہی بات ہے دینی اعتبار سے دیکھا جائے تو یہ بدی ہی بات ہے کہ ایک عام انسان ہے دوسری طرف فرشتوں میں سے بھی ایک مقرر فرشتہ ہے زہر اس کا درجہ کیا ہوگا بڑھ کی اس پر اجماع بھی ہے اور یہ ایک بدی ہی بات بھی ہے جس ضرورت جس کو کہا گیا ہے اب ہو جاتی ہے بات کہ پیغمبروں کے انسانوں کے پیغمبر افضل ہیں کس سے فرشتوں کے پیغمبر سے ایک بات اور عام انسان افضل ہے کس سے عام فرشتوں سے اس میں شارے نے چار دریلے پیش کی ہیں اس بات کو ثابت کرنے کے لیے کہ انسانوں کا پیغمبر افضل ہے کس سے فرشتوں کے پیغمبر سے نمبر دو عام انسان افضل ہے عام فرشتوں سے اس کے کی لیے کیا دری سب سے پہلی دلیل اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرشتوں کو حکم دیا کہ وہ حضرت آدم علیہ نبی علیہ السلام کو سجا کرے ٹھیک اور یہ بات وزیر ہے کہ سجدہ کرنے کا جو کہ آتا ہے وہ تعزیت اور تقریب کے لیے ہوتا شیطان نے جس طریقے سے کہا تھا کہ کہ میں آدم سے افضل ہوں بہتر ہوں اس لیے کہ مجھے آگ سے بنایا اور اس کو مٹی سے بنایا مٹی کی فطرت سے نیچے آنا اور آپ کی فطرت میں بلندی کو جانا تو میں بلند ہوں یہ پتہ چلتا ہے شیطان کی بات بتا رہی ہے کہ یہ تھا اور ایک حکمت کا تقاضا بھی یہی ہے حکمت کا تقاضا بھی یہی ہے حکمت سے بھی یہی بات سمجھ میں آ جاتی ہے کہ اور سعیدے میں کیا حکمت ہو کی ہے یہی بات نا کہ جو افضل ہے اس آپشن کو سہدا کرے ہیں اس, اس میں پیغمبر بھی تھے فرشتوں کو عام سر فرشتے بھی تھے اس سے پتہ چلا کہ نبی جو ہوتا ہے انسانوں کا پیغمبر جو ہوتا ہے وہ سب سے کیا ہے ایک دلی دوسری دلی, دلی, دلی سب چیزوں کے نام بدلا دیے پہلے سکھا دیے فرشتوں سے کہا کہ تم بتاؤ تو فرشتوں کو نام نہیں آئے تو پھر اس کے بعد ہی کہا تھا کہ تم صحیح آدَمَ الْأَسْمَاءَ اللہ اب حضرت آدم علیہ السلام کو یہ ساری چیزیں سکھلا دی فرشتوں کو نہیں سیکھ کیوں اس اسی لیے کہا کہ آدم علیہ السلام کی فضیلت کو ظاہر کیا جائے فرشتوں پر کا یہ فرشتوں سے افضل ہیں اور ان کو تاکہ کہ مستحق سمجھا جائے اور مستحق کہا جائے اس کا ترغیم کا اور تقریم کا کی؟ دو دلیل تیسری دلیل اللہ تبارک پتار شخص فرماتے ہیں بخشی چناؤ کیا ہے منتخب کیا ہے السلام کو آل ابراہیم و آل عمران علیہ علی ابراہیم آل عمران, آل عمران کو بھی کس پر فضیل حل العالمی تمام جہاں پر تو کے اندر فرشتے بھی شامل ہیں کے اندر فرشتے بھی شامل ہیں اس سے پتا چلتا ہے کہ جو انسانوں کا پیغمبر ہے وہ کیا ہے وہ فرشتوں سے تمام فرشتوں سے کیا ہے افسل ہے ٹھیک یہ تین دریلے ان سے تو یہ پتہ چلا کہ انسانوں کا پیغمبر فرشتوں کے پیغمبر سے کیا ہے افسل ہے اب دوسری بات کیوں کہ یہ کی عام انسان عامتوں سے افسر ہے اس بات کی دلیل شارے نے چوتھے نمبر پر یہ بیان کی ہے کہ اللہ تبارک مطالعہ نے انسانوں کے اندر ایسی خواہشات رکھ دی ہیں جو فرشتوں میں نہیں ہیں ایسی آوارض رکھ دی ہیں کہ جو انسان کو عبادات سے اور دیگر نئے کام کرنے سے روکنے والی چیزیں ہیں لیکن فشت میں یہ مسئلہ نے انسان کے اندر اللہ تبارک وطالع نے شہوت کے معاملے کو رکھا ہے حوصلہ کو رکھا ہے دیگر کئی طرح معنی تو جن سے تو یہ ممکن ہے کہ یہ چیزیں انسان کو اللہ تبارک وطالع کے قریب ہونے اور عبادات سے روکے لیکن فشتوں میں ایسی کوئی بھی چیز نہیں ہے لہذا اب جب انسان تمام تر رکاوٹیں پائے جانے کے باوجود بھی پھر بھی ایسے اعمال کر لیتا ہے ایسے کمانات اور فضائل حاصل کر لیتے ہیں باوجود رکاوٹوں میں بھی تو ایسی شخصیت کو افضل ہونا چاہیے اس شخصیت پر کے جس کے اندر ایسے مادے گی نہ ہوں لہٰذا رشتوں کے اندر نہ ہی شہابت ہے نہ غصہ ہے نہ کچھ ہے اگر وہ عبادت ہی کرتے تو کچھ اتنا بڑا کمال نہیں کمال تو آن انسان میں ہے کہ انسان کیا کرتا ہے باغ خواہشات کے باوجود غصے کے دیگر چیزوں کے اس کے باوجود بھی کیا کر لیتے اگر کمالات کو حاصل کر لیتے تو یہ بات ہے اس انسان کی جو صالف اور مرتفی ہو جہاں تک بات ہے فاسف اور فادر کی وہ بالکل کیا ہے کل انعام ہے وہ جانوروں کی طرح وہ انسان ہی نہیں ہے تو آن انسان جس کو کہا گیا وہ صالح اور کہا گیا وہ, وہ فریشوں سے افضل ہے فریشوں سے افضل جی تو ان چار دریلوں سے پہلے تین دریلوں سے یہ پتہ چلتا ہے کہ فرشتوں انسانوں کا پیغمبر افسل ہے کس سے فرشتوں کے پیغمبر سے اور چوکی دری کا پتا چلتا ہے کہ ہاں انسان بھی افسر ہے سے عام فرشتوں سے جی ہاں بیچ میں ایک سوال اور جواب آئے گا وہ ترجمہ بتاتا ہوں ترجمہ پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے کہ فرشتوں کا پیغمبر کیا ہے فرشتوں کا پیغمبر میں بتا چکا صاحب کے لیے بول رہا ہوں کہ فرشتوں کے پیغمبر کس کو کہتے ہیں مطلب فرشتوں کا پیغمبر کے بعض حکم صدر فرماتے ہیں بعض فرشتوں کو تو پھر وہ فرشت جا کر کے دوسروں کو بتاتے ہیں کہ یہ اللہ نے حکم فرمایا ہے تو ان فرشتوں کو پیغمبر سے تعمیر کیا ہے جی जी رسول کا شریعت ملائے کا انسانوں کے پیغمبر افسل ہیں فرشتوں کے پیغمبروں سے رسول فرشتوں کے پیغمبر افسر ہیں اور رسول الملائی کا فرشتوں کے پیغمبروں کا افسل ہونا عام مطلب انسانوں سے وجہ سے بل بھی ضرورت ہے بلکہ بدا ہاتا بڑی بات یہ کہ نہیں اس کو سمجھانے کی ضرورت بھی نہیں وہاں سیل بشر اب دو چیزیں باقی رہے گی ایکشتوں کے پیغمبروں سے انسانوں کے افضل ہونا اور ایک عام انسانوں کا رسول ملائی کا انسانوں کے پیغمبروں کا رسولوں کا افضل ہونا مت الملائی کا افسل ہونا تیسری وجوہات سے ان تعالیٰ من تعالیٰ کا السلام کی و پر پر کو مقرم بنا دیا دوسری ہے میں اس سے بہتر ہوں آپ نے مجھے پیدا کیا آپ سے پیدا کیا مٹی سے اب ان آیا اور کسی اگلی بار حکمت کا تقاضا یہی ہے سجدے کا برعکس نہیں ہوتا کہ آلہ کو کہا سجدہ کر ایسا نہیں ہوتا اس سے پتہ چلا کہ فرشتے کیا ہیں ادنا ہے تمام کے تمام رشتے اور انسانوں کا جو پیغمبر ہے وہ سب سے اعلیٰ اختاری دوسری دلیل جس سے پتہ چلتا ہے کہ انسانوں کا پیغمبر افسل ہے رشتوں کے پیغمبر سے کیا تبارے علامہ اللہ نے تمام چیزوں کا نام سے اللہ پتا چلتا ہے کہ انتا ہوں. یہ نام سکھلانے سے جو مقصد تھا, آب. کیا تھا؟ آدم السلام کی فضیلت کو ظاہر کرنا تھا اس کے بھی وجہ نہیں تھی اور بیان والے علم کی زیادتی کو بیان کرنا تھا اس سے خاص طور پر تعظیم اور تقریم اور آپ کو تعظیم اور تقریم کا مستحق بنا تھا اور تعالی ان اللہ تعالیٰ نے ان اللہ, وعلا وعلا عمران اللہ تعالیٰ نے خضیلت دی آدم کو نور کو علیہ ابراہیم کو عالیہ عمران کو ٹھیک ہے ابراہیم اور عمران کی اولاد ہو العالمین تمام دھرموں پر وال من جمل تو ملائقہ کیا ہے عالم میں لیتے ہیں لہذا ان کو بھی کیا کر دیم دی. کی یہ ایک سوال کا جواب ہے سوال کو بڑے غور سے سمجھئے گا اور مختلف مختصر الفاظ میں سوال یہ ہے کہ ابھی آپ نے یہ کہا کہ عام انسان عام انسان سے پیغمبر کیا ہوتے ہیں فرشتوں کے پیغمبر افسل ہوتے ہیں ابھی آپ نے کہا تو یہاں پر ہے علی ابراہیم اور علیہ تو جب عالِ عمران اور عالیہ ابراہیم کا تو عالیہ ابراہیم اور عالیہ عمران میں تو عام انسان بھی ہیں پیغمبر تو نہیں ہے آل تو عام انسان بھی ہو گئے اور کہہ رہا نے نے آپ فرشتوں کو بھی شامل کر دیا تھا اس سے تو پتہ چلا کہ عام انسان بھی فرشتوں کے پیغمبروں سے افضل ہیں تو آپ کا یہ کہنا تو پھر بیجا ہوا اس سوال کا جواب شاعر نے یہ دیا کہ یہ تو عام لفظ آ رہا ہے اگر سے عام سے تو یہی پتا چل رہا ہے حکم حکم چونکہ عام ہے لیکن اس سے کس آیت سے خاص کر دیا گیا ہے کس کو عام انسانوں کو اجماع کی وجہ سے گویا کہ یہ آیت عام مخصوص من الباغ ہے عام مخصوص من مین الباد کہ اس سے عام انسانوں کو گویا کہ نکال دیا گیا ہے کہ عام انسان اس میں شامل نہیں ہے اس حکم میں صرف آدم لوگ فرغار ہو گیا ہے پھر سوال ہوگا سوال پر جو عام مخصوص من الباغ ہوتا ہے وہ جب عام کا حکم تو قطع ہوتا ہے خاد کی طرح لیکن جب اس سے افراد کو خاد کر دیا جائے تو پھر وہ عام خطی نہیں رہتا بلکہ زنی بن جاتا ہے اور زنی سے عقائد ثابت نہیں ہوا کرتے ہیں عقائد ثابت ہوا کرتے ہیں دلائل خطحیت سے کہ آگاہ اب جب یہ عام مخصوص من الباغ ہو گیا تو یہ زنی ہو گیا زنی سے تو عقیدہ ثابت نہیں ہوتا آپ تو عقیدہ ثابت کر رہے ہیں تو شارے نے اس کا جواب دیا ہے کہ ٹھیک ہے مانتے ہیں کہ عقیدہ ثابت ہوتے دلائل اے قطعیہ سے. لیکن یاد رکھا ہے کہ عقائد کی بھی دو قسمیں ہیں ایک عقائد قطعیہ ہیں اور ایک زنیا ہے جو عقائد قطعیہ ہیں وہ تو دلائل قطعیہ سے ہی ثابت ہوں گے جو دلائل زنیا ہیں وہ دلائل زنی سے بھی ثابت ہو سکتے ہیں اور یہاں پر کہ عام انسانوں پر رشتوں کے پیغمبروں کو فضیلت دینا ایک کا دوسرے پر فضیلت دینا یہ کوئی قطعی حکم نہیں ہے بلکہ ہے لہذا ضنی حکم کے لیے زنی دلیل کا سہارا لیا جا سکتا ہے انشاءاللہ بات سمجھ اللہ ہوگی جس کو نبی سمجھ آئی ہو تو ریکارڈنگ کو سنیں گے تو انشاءاللہ سمجھ آ جائے گی سوال کی بقد اس سب سے خاص کر دیا گیا اجماع کی وجہ سے تفریح اور عام مطلب عام آن انسان کی فضیلت کو اعلیٰ فرشتوں کے بقی یہ معمول امر لہٰذا یہ, یہ آیت معمول بھی رہے گی مخصوص کے علاوہ میں ولافا دل لہٰذا یہ سوال نہ کیا جائے پھر کہ یہ دلکت ہی نہیں رہے گی کیوں اس لیے کہ انحاط علم یہ مسلم غنی ہی ہے یقینی حاضر پر ہی اکتفاق نظر آخری دلیل علم آخری دلیل جو متعلق ہے وہ عام انسان پر ہے کہ عام انسان افضل ہے عام فنشکل سے وہ کیا ہے ہر السان يحسر الفضا علم الکمالات انسان کو فضائل اور کمالات حاصل ہوتے ہیں علمی کمالات اور عملی کمالات باوجود اس مطلب کے رکاوٹیں اور موانے کے باوجود بھی تو کون کون سے موانے ہیں ضروریات سنور کا مطلب پیش آنا اسی طریقے سے ایسی ضروریات کا حاجات ضروریات ایسی ضروری حاضتوں کا پیش آنا شاگر جو مشغول کر دینے والی انسان اقتصادی کمالات کو حاصل کرنے سے گویا کے انسان کو حاصل کرنے والی ایسی مصروفیات انسان کی ہوتی ہے اس کے باوجود بھی انسان کمالات کو حاصل کر لیتے ہیں اس سے پتہ چلتا ہے کہ انسان کیا ہے کامل ہے افضل ہے ان فرشتوں سے کیونکہ فرشتوں کے اندر عبادت کرنا ایسے ہے جیسے انسانوں کے اندر سانس لینا کوئی انسان ایسا ہے کہ جو سانس نہیں لیتا سانس کے بغیر اس کا چارہ ہی نہیں ہے اسی طریقے سے سجتا ہے اس کا کام ہی عبادت کرنا ہے اس کا عبادت کرنا اس جیسے اس کا سانس لینا ہے بس کیوں کچھ تو چیز ہے نہیں جو وہ کچھ اور کرے کا اچھا شب کا انبادت وقت بالکم اور اس میں کوئی شک نہیں ہے شارے کہتے ہیں کہ ان عبادت کا عبادت وکش بالکمال اور कमाल को हासिल करना بہشہ مصروفیات کے باوجود بس سوار پہ اور اسی طریقے سے مصروفیات سوار مصروفیات شواب مشہور اشاع کو یہ مشکل ہوتا ہے کمالات کو حاصل کرنا موانے کے باوجود وہ اعلیٰ تعلق اخلاص اور اس کا زیادہ دخل, دخل ہوتا ہے اخلاص میں افضل لہذا انسان کی عبادت افضل ہوگی رشتے کی عبادت سے اس لیے کہ جس میں مشقتیں زیادہ ہوں وہ عبادت افضل ہوتی ہے اس سے ہے پھر جس میں مشقت زیادہ نہ اخرت يا اخواننا الحمد لله رب العالمين في تلاوه سوره حمزه وريت